اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اور وہ عہد جو اس نے تم سے لیا جبکہ تم نے کہا ہم نسنا اور مانا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے